ابھی ابھی تقریباً چالیس سال پہلے یعنی ایک قتل ہوا تھا اور اس کے بدلے میں ابھی دو تین مہینے پہلے اس کے دو قتل ہو گئے یعنی اس کی ریونج کے طور پر تو یہاں چالیس سال کے بعد بھی یعنی اپنا بدلہ لیتے ہیں اور چھوڑتے ہیں یہ ہے کوہستان کا علاقہ دریائے سندھ بلتستان سے اتر کر ننگا پربت کی ٹھوکروں سے بے نیاز ہو کر گہری اندھیری گھاٹوں سے گزر کر چمکتے نیلے آسمان کے عکس میں خود بھی چاندی کی طرح چمکتا ہوا پاکستان کے صوبہ سرحد میں داخل ہوا تو منظر تو جوں تو رہے دریا کی چال میں فرق نہ آیا سڑک جتنی خطرناک تھی اتنی ہی خطرناک رہی البتہ ایک نئی خوفناک چیز نظر آئی یہاں کے لوگوں کی آنکھوں میں چھپی ہوئی ایک وحشت سی میری جیپ ضلع کوہستان کے صدر مقام داسو میں داخل ہوئی نئی سرکاری عمارتوں کے درمیان سے گزر کر چینی انجینئروں کے بنائے ہوئے چینی تلس کے پل پار کر کے شہر کے بازار میں پہنچی اور ایک بڑے سے چائے خانے کے سامنے رکی شہر کے نوجوان کچھ نہ کرنے والے بے کار گھومنے والے بے روزگار نوجوان میری جیپ کے گرد جمع ہو گئے اور مجھے غور سے دیکھنے لگے یہاں تک تو غنی مت تھا کچھ دیر بعد ایک دوسری جیپ آ کر رکی اس کے اندر کچھ خواتین بیٹھی تھیں اب تو ان نوجوانوں کا دیکھنا مجھ سے دیکھا نہیں گیا میں گھبرا کر چائے خانے کے اندر چلا گیا بہت سے لوگ بیٹھے چائے پی رہے تھے میں نے اپنا تعارف کرایا سب بی بی سی سنتے تھے سب مجھے جانتے تھے ذرا دیر بعد گھل مل کر باتیں ہونے لگی میں ان لوگوں کی اپنی علاقائی بولی سننا چاہتا تھا اور میرے برابر میں بیٹھا ہوا ایک نوجوان اپنے کسی ساتھی کو بتا رہا تھا کہ چند روز قبل عید وہاں کیسی گزری میں نے کان کھڑے کیے اور توجہ سے سنا. نوجوان کی ساری بات سمجھ میں آ گئی اردو نے اس علاقے کی زبان کو اپنے رنگ میں رنگ دیا تھا اس کی باتوں میں عید سے پہلے کی بارشوں اور سڑکیں بند ہو جانے کا تذکرہ تھا میں نے وہ گفتگو سنی آپ بھی سنیے سخل ارشد کام نہ پھر ہاں عید من خلق صحیح پریشانی سڑک بلاک دھری ہر ہر زیل بھائی ہاں پریشانی حد نہ سیوا میں لیکن یہ مزہ نہیں نوجوان کو شکوا تھا کہ موسم خراب رہا عید تو ہوئی لیکن مزہ نہیں آیا میں نے سوچا کہ داسو کے نوجوانوں سے اردو میں بات کر کے دیکھوں ایک نوجوان سے میں نے اردو میں سوال کیا وہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا مجھے اپنا سوال مختصر اور سہل کرنا پڑا اور پھر جو وہ بولا تو اتنی روانی سے بولا کہ میں حیران رہ گیا لیجیے ہماری گفتگو سنیے اچھا اب آپ مجھے اردو میں بتائیے کہ یہ آپ جو اتنی دور سارے ملک سے اتنے فاصلے پر رہتے ہیں اور پشاور یہاں سے بہت دور ہیں آپ اپنے آپ کو دنیا سے الگ تھلگ کٹا ہوا تو نہیں محسوس کرتے کیا وہ آپ آب... آپ کا یہاں دل لگتا ہے اس جگہ میں آج یہ ہمارے یہاں تو بہت دل لگتا ہے کیونکہ یہ ہمارے اپنے علاقہ ہے اس لیے ہر آدمی اپنے اپنے علاقے کو پسند کرتے ہیں آج ہمیں ابتدا یا سواد یا پیخور یا گلگت ہمیں پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ہماری پیدائش اسی جگہ میں ہوئی ہے ہم اسی جگہ کے باشندے ہیں ہم اسی علاقے میں رہتے ہیں ہمارے آبائے اجدادی ملکی وطن ہے ملک ہے ہمارے کوستان یہ اس میں تو ہم بہت خوشی سے رہتے ہیں اب میں نے ایک اور کوہستانی نوجوان سے یہی سوال پوچھا اس نے شستہ اردو میں جواب دیا اور جہاں کہیں بیچارے کو جواب دینے میں دشواری ہوئی اس کے ساتھیوں دوستوں راہ گیروں اور مجمعے کے لوگوں نے جھٹ اس کی مدد کی میں نے پوچھا کہ دنیا سے الگ تھلگ اس علاقے میں آپ کا دل لگتا ہے بالکل جی ہاں لگتا ہے بہت کیونکہ یہ ہمارے پسماندہ علاقہ ہے اس میں ہم بھی ایسے ہیں کہ ہمارے علاقے میں اتنا اچھا نہیں ہے لیکن ہمارے اپنے علاقے پیدائش یہاں ہوئی ہے مگر یہاں ٹیلی ویژن شاید نہیں ہے یہاں ویڈیو نہیں ہے یہاں سنیما گھر نہیں ہے تو آپ کا دل نہیں گھبراتا نہیں سنیما کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں بہرحال اور ہمارے علاقے میں بجلی پانی وغیرہ اس چیز کا سسٹم بالکل نہیں ہے اور اور سنیما اور یہ ہم پسند نہیں کرتے اخبار یہاں نہیں آتا دنیا کی خبریں آپ کو کیسے ملتی اخبار نہیں آتے ہیں دنیا کی خبریں آپ کو ریڈیو سنتے ہیں ہاں سنتے ہیں ہم بالکل کیوں سنتے سنتے ہیں جس طرح آپ کو سنیما پسند ہے اس طرح ریڈیو نا پسند نہیں ہے ہاں ریڈیو پسند ہے بالکل کیوں کہ اس کا حالات ہیں دنیا کے حالات جاننا چاہتے, ہیں؟ دنیا کے حالات جن جن چاہتے ہیں یہ تھی داسو کے نوجوان کی گفتگو میں بھی ان نوجوانوں کے حالات جاننا چاہتا تھا اس شہر اور اس علاقے کے حالات جاننا چاہتا تھا لوگ دوڑے ہوئے قریب کی مسجد میں گئے اور شہر کے معالج ڈاکٹر محمد امین صاحب کو بلا لائے خوب جانتے ہیں اپنے اس علاقے کو اور چونکہ اسی سرزمین کے باشندے ہیں اس لیے یہاں کے مردوں اور عورتوں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے حالات کو ایک ذرا جدا زاویے سے دیکھتے ہیں مجھے بتا رہے تھے کہ شہر داسو کو مقامی باشندے کمیلا کہتے ہیں اس کی آبادی تین ہزار ہے اور یہاں کے زیادہ تر لوگ تجارت سرکاری ملازمت اور محنت مزدوری کرتے ہیں وہیں چائے خانے میں ان سے گفتگو ہو رہی تھی شور مچ رہا تھا برتن کھنک رہے تھے اور میں پوچھ رہا تھا کہ داسو کے اس علاقے میں اس عظیم شاہراہ ریشم کے بننے سے پہلے بھی کیا اتنی ہی رونق اور اتنی ہی خوشحالی تھی نہیں جی سڑک بننے سے پہلے یہاں غالباً صرف ایک یا دو دکانیں تھیں اور یہاں صرف لوگ اسٹے کرتے تھے یہاں پیدل جاتے تھے لوگ یہاں پر ایک یا دو دکانیں تھیں زیادہ سے زیادہ پر. اس کے علاوہ یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا بلکہ یہ ایک ویران جگہ تھی یہاں پر انہیں کوئی تقریباً ایک دو گھر ہوتے تھے یہ کتنے برس پہلے کی بات ہے یہ تقریباً پچیس برس پہلے کی بات ہے چوتھائی صدی میں اس کا ہولیہ بالکل بدل گیا جی بالکل اس کی ترقی میں سڑک کے علاوہ کچھ دریا کا بھی دخل ہے کیا نہیں جی اس کی ترقی میں سب سے زیادہ دخل جو ہے وہ شرح ریشم کو حاصل ہے یعنی جو سڑک اس پر گزر گئی تو اس کے بعد یہ تمام کی تمام ڈیولپمنٹ ہو چکی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر جو زلزلہ آیا تھا غالباً 1974 اور 75 کے اول میں جو زلزلہ آیا تھا تو اسی کے بعد یہاں ایک گورنمنٹ نے پروجیکٹ شروع کیا جو کے ڈی پی کے نام سے مشہور تھا تو اس کے ڈی پی میں مختلف محکمے ہوتے تھے تو سب کے سب محکمے جو ہیں انہوں نے پروجیکٹ کے شکل میں ڈیولپمنٹ کے کام شروع کیا اور وہ اس کے بعد یہ سب کچھ یعنی زلزلے کے ایک سال بعد یہاں پر ڈسٹرک بھی بن گیا پہلے یہ علاقہ دریائے سندھ کے مغرب کی طرف سوات میں شامل تھا ڈسٹرک سوات میں اور دریا کے مشرق کی طرف یہ ٹرائبل ایریا تھا یعنی ہزارہ ٹرائبل ایریا تو اس کے بعد یہ پراپر ڈسٹرک کی شکل میں دونوں طرف سے مل گئے اور انیس سو چھتر میں یہ ضلع بن گیا تو اس کے بعد زیادہ تر یہ ترقیاتی کام ہو گئے کوستان ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کیا ختم کر دیا گیا ہے جی کوہستان ڈیولپمنٹ پروجیکٹ انیس سو تریاسی میں ختم کیا گیا اچھا ہوا یا برا ہوا یہ ایک نسبت سے تو اچھا ہو گیا کیونکہ پراپر محکمے آ گئے اور سب محکموں نے اپنا اپنا کام شروع کر دیا تو لوگوں کو سہولت ہو گئی اور دوسری بات یہ تھی کہ ڈی پی کا جو پروجیکٹ تھا اس کے تمام عملہ زیادہ تر بھی شام اور ابتدا میں ہوتا تو لوگوں کو آنے جانے میں بھی تکلیف ہوتی تھی تو یہاں پر چونکہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بن گیا اور تمام محکمے کے ہیڈ جو تھے وہ ادھر آ تو لوگوں کو بھی سہولت ہو گئی میں صحت اور تعلیم کا کیا حال ہے صحت کے بارے میں تو یہ ہے کہ یہاں پر ایک آر ایچ سی ہے رورل ڈیولپمنٹ یعنی رورل ہیلتھ سینٹر ہے اور اس میں ہم دو ڈاکٹر ہیں اور میں یہاں کا انچارج ڈاکٹر ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر چھوٹے چھوٹے نزدیک ہسپتال بھی ہیں بی ایچ یوز یعنی بیسک ہیلتھ سینٹرز تو وہ تقریباً سکیٹرڈ ہیں اس علاقے میں تو اس لیے داسو جو ہے یہ صحت کے لحاظ سے بھی ایک اہم جگہ ہے بلکہ یہاں یہ آر ایس سی ڈسٹک ہیڈ کواٹر اسپتال کے طور پر کام دی. کر رہا ہے یہ جو بیسک ہیلتھ سینٹرز ہیں اس میں عملہ اور دوائیں ہوتی ہیں جی اس میں اگرچہ یہاں کے یعنی لوگ پور زیادہ ہیں تو اسی لحاظ سے ان کو دوائیوں کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر یعنی غربت کے لحاظ سے کئی بیماریاں بھی زیادہ ہیں یعنی مال نیوٹریشن ہے خوراک کی نہ کی وجہ سے کئی بیماریاں ہیں اور اس کے علاوہ یہاں کنٹیجیس بیماریاں جو انفیکش ٹائپ ہیں وہ بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں تو ان کی نسبت سے تو یہاں دوائیاں کم ملتی ہیں لیکن حال دوائیاں کافی آتی ہیں لیکن لوگوں کے ضروریات کے مطابق وہ کم ہو جاتی ہیں اور تعلیم کا کیا ہے تعلیم تو یہاں پر ایک ہائی اسکول ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے پہلے مڈل اسکول تھا وہ اس کو ہائی میں کنورٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں کوئی پبلک اسکول نہیں ہے لڑکیوں کی تعلیم ہے لڑکیوں کی تعلیم کو میں بالکل نہیں ہے اگرچہ لڑکیوں کے اسکول بنے ہیں جگہ جگہ تو یہاں پر غالباً یہ لڑکیوں کا جو اسکول ہے اس میں دس بیس دس پندرہ بچیاں زیادہ سے زیادہ یہاں پڑھتی ہوں اور گنجائش کتنی بچیوں کی گنجائش تو بہت زیادہ ہے پرائمری اسکول ہے تقریباً یعنی سو دو سو لڑکیوں کی, کی؟ نہیں پڑھوانا چاہتے کہ نہیں یہاں یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ لڑکیوں کو پڑھائیں کیونکہ یہاں ٹریڈیشن میں یہ ہے کہ لڑکیوں کو پڑھانا ایک معیوب سمجھا جاتا ہے اسی لیے یعنی لوگ پسند نہیں کرتے کہ ان کی لڑکیاں جو ہیں ان کی بچیاں اسکول میں پڑھیں بلکہ لڑکوں کے بارے میں بھی ابھی تک یہی کانسیپٹ تھا کہ ان کو نہیں پڑھانا چاہیے اسکول میں ڈاکٹر صاحب کوہستان کی عورتوں کی حالت کے بارے میں بتائیے کی؟ کیسی گھریلو زندگی ہوتی ہے کیسے ان کے عورتوں کی زندگی کیسی گزرتی ہے ان کے مسائل ان کے معاملات برد ان کے ساتھ کیسا سلوک کیسا رویہ رکھتے ہیں بلوچستان میں عورتیں تو ایک یہ ہے کہ عورتیں بہت باپ پردہ ہوتی ہیں وہ اپنے گھروں میں یعنی ہوتی ہیں اور باہر نکلنا پسند بھی نہیں کرتی اس کے علاوہ وہ نماز کی پابند ہوتی ہیں قرآن شریف پڑھتی ہیں روزانہ اور اس کے علاوہ مذہبی ذہن رکھتی ہیں اپنے بچوں کو ان کو یعنی پرورش کرنے میں وہ بہت دلچسپی رکھتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ بچوں کو بچوں کا بہت خیال رکھتی ہیں اور گھر والوں کا یعنی شوہر کا سسر کا سسرال والوں کا سب کا بہت خیال رکھتی البتہ تعلیم وغیرہ جو ہیں یہ یہاں پر بالکل نہیں ہے یہ لٹریسی ہے اس ملازمت سے جرائم کی کیا صورتحال ہے جرائم تو یہاں پر عموماً کوشتان میں ایک یہ ہے کہ کوشتان میں دو قسم کے جرائم بالکل نہیں ہیں ایک یہ ہے کہ کسی راہگیر کو لوٹتے نہیں ہیں اور یا ان کی بےزتی نہیں کرتے ہیں اور چوری نہیں کرتے ہیں یہ کوستان میں عام یہ یعنی چیز ہے کہ کوستان میں جو بھی باہر کا آدمی آئے تو وہ سیف ہوگا فرام بھی شام ٹو بادشاہ یہ اس علاقے کی خصوصیت ہے اس کے علاوہ جو دشمنیاں ہیں تو وہ تو عام ٹریڈیشن کے مطابق پرانی دشمنیاں چلتی ہیں اور یہاں جرائم ہوتے رہتے ہیں اس میں زیادہ تر الٹریسی کا دخل ہے یعنی کہ جو لوگ ان ایجوکیٹڈ ہیں اور ان کو یعنی زیادہ اپنے اور دوسروں کا اتنا حقوق کا پتہ نہیں ہوتا تو اسی وجہ سے وہ پرانے باتوں کو ذہن میں رکھ کے دشمنیاں چلتے رہتے ہیں سالوں سال ڈاکٹر محمد امین بتا رہے تھے کہ چالیس سال پہلے کوئی قتل ہوا تھا اس کے انتقام کے طور پر حال ہی میں دو قتل ہو گئے چالیس سال بعد سوچتا ہوں کہ آج سے چالیس سال بعد جب میرے بچے اسی دریا کے کنارے اسی سڑک کے راستے اسی شہر میں آئیں گے تو کیا اس وقت بھی آج کی ان دو ہلاکتوں کا انتقام لیا جا رہا ہوگا یا لوگ پچھلے قتل بھلا کر تازہ بستیاں آباد کر رہے ہوں گے اور پھر ایک بات اور بھی سوچتا ہوں بہت پریشان کرنے والی بات چالیس سال بعد جب میرے بچے یہاں آنا چاہیں گے تو کیا یہ شاہراہ کراکرم یہاں یوں ہی موجود ہوگی کیا اس پر ٹریفک دوڑ رہا ہوگا یا ایک ٹوٹی پھوٹی پگڈنڈی بچی ہوگی جس پر سے بار بردار خچر نیچے دریا میں گر رہے ہوں گے آج کی گفتگو کا خاتمہ اس انتباہ پر وہ بڑے جیالے تھے جنہوں نے ہمالیہ اور کراکرم کا سینہ تراش کر یہ شاہراہ نکالی تھی اب اس کی حالت خستہ ہے کہتے ہیں کہ پہلے فوج دیکھ بھال کرتی تھی اب ہائی وے سب ڈویژن دیکھ بھال کرتا ہے جو کوئی بھی کرتا ہے اگر سڑک میں پڑنے والے گڑھوں کے بجائے بدنیت حکام اور ٹھیکے داروں کی جیب میں بھری گئیں تو بس یہ شاہراہ کرا صرف نقشے پر رہے گی اور وہ جو کتنے ہی فرحاد آس پاس کے قبرستانوں میں آنکھیں مودے سو رہے ہیں وہ سچ مچ مل جائیں گے داسو کہ ڈاکٹر محمد امین کی بات آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے اور کاش ان کانوں میں بھی گونجے جو قدرت نے با اختیار لوگوں کو عطا کیے ہیں ڈاکٹر محمد امین کی یہ بات یعنی جو پہلے کی نسبت سڑک کو دیکھیں تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے ایک پکی روڈ تھی اور شاہراہ تھی اور اب یہ ایک گاؤں کو جانے والی روڈ بن گئی ہے کہ یہ ایک کچی روڈ ہے